یہ مشہور ہے کہ گھر میں خالی قینچی چلانے سے لڑائی اس بارے میں بتائیے کیا حکومت جزاک یہ اصل گھر میں کہ بھئی کینچی چلائی جائے خالی تو اس سے گھر میں کوئی جھگڑا ہوتا ہے لڑائی ہوتا ہے اس کی شرعی کوئی حقیقت نہیں